شہادت اعظم بعد کے دور میں شہادت کا یہ دعوتی عمل عالمی سطح پر مزید اضافے کے ساتھ انجام پائے گا اس دعوتی واقعے کو حدیث میں شہادت اعظم کہا گیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا جب کہ شہادت الناس یا دعوت اللہ کے اس کام کو حجت یعنی ریزن کی سطح پر انجام دینا ضروری ہوگا اس وقت امت کے جو افراد وقت کے استدلالی معیار پر اس دعوتی کام کو انجام دیں گے وہ اللہ کے یہاں بہت بڑے درجے کے مستحق قرار پائیں گے اس دور میں اللہ کے جو بندے اس کام کو اس کے مطلوب معیار پر انجام دیں گے ان کے لیے حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں ہاذا اعظم الناسو شہادتاً ان رب العالمین باہوالا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو یعنی یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک لوگوں کے اوپر سب سے بڑی شہادت یعنی دعوت ہوگی